ونصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ونظالين برشيط عليم برشيط عليم برشيط عليم برشيط عليم صلى الله للنبي لمن يباليه صلى الله وسلم ولام السلام علیکم یاسد و سلاب کے بعد رفیقان ملت معاذ شامعین کرام تمام تعریف اللہ وسد لا شریف کے لیے ہے آج الحمدللہ للہ سورہ آل عمران مکمل کی دعوت کر دی گئی اس کے دو رکوع کل پڑھے گئے تھے اور آج الحمدللہ اس کا پرتیمہ ہوا یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدنی شریف میں نازل ہوئی اس میں کل بیس رقوع ہے اس کا شان نزول میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ابتدائی یہ سورہ مبارکہ جو ابتدائی آیتوں پر مشتمل ہے وہ کن باتوں کی غمازی کرتی ہے حضرات محترم نسارا کے چھ یعنی عیسائیوں کے نسارا کے چھ بڑے بڑے علماء جن کو اپنے علم پر بڑا گھمن تھا عمدہ لباس پہن کر اور اچھی طرح سے آراستہ پیراستہ ہو کر اپنے مہاورین کو اپنے ساتھ لے کر ان کی علمی قابلیت کا عالم یہ تھا کہ روم کے بڑے بڑے علماء ان کے علم پر ناش کرتے تھے وہ چھ عالم عیسائیوں کے کھڑے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدین شریف حاضری دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اثر کی نماز ادا فرما رہے تھے وہ چھ ان کے مبلغین ان کے فادر جو نفارا تھے معتبر عالم ان کے ساتھ ان کے معاذین بھی تھے سرکار نے اثر کی نماز ادا کی تو انہوں نے بھی پیچھے نماز ادا کی یعنی سرکار نے تو اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کیا ہوا تھا انہوں نے بیت المذ کی طرف کیا ہوا تھا اب وہ مناظرے کے لیے آئے تھے اب حضرات اگرانی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے فریقین سامنے آ گئے اور عیسائیوں نے آ کر سرکار علی سلاسلام سے ارض کی کہ ہم آپ سے مناظرے کے لیے آئے ہیں سرکار علی سلاۃ السلام نے نشاط فرمایا ٹھیک ہے بیٹھیے اب گفتگو شروع ہو بھی. سرکار علی سلاق و سلام نے اشاع فرمایا کہ تم نے نماز الگ کیوں پڑھی کیا تم مسلمان نہیں اور یقینا تم مسلمان نہیں تو انہوں نے کہا ہم تو تم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ہم تو تم سے پہلے مسلمان ہیں سکار علی سلاسلام نے فرمایا کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم عقیدہ تشریف رکھتے ہو تین خدا کا ماننے کا عقیدہ رکھتے ہو تم مریم کو باللہ خدا تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے ہو باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو کے گوشت کو تم کھانے کو حلال قرار دیتے ہو تو تم کس طریقے سے مسلمان ہو سکتے ہو جب سرکار نے اپنا دعویٰ ان کے سامنے رکھا تو اب انہوں نے سرکار علی سلاط اسلام کے دعوے پر اپنا دعوی پیش کیا اور انہوں کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیشا جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں سر نہیں اللہ تمام چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو اب عیسائیوں کو جو سب سے بڑا عالم تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی دلیل سرکار سلام کے سامنے پیش کی کہ آپ بتائیے پھر عیسا کا بات کون ہے اگر اللہ عیسا کا باپ نہیں تو بتاؤ عیسا کا باپ کون ہے تو سرکار علیہ وسلم نے اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اپنی یہ دلیل عرصہ فرمائی کہ بتاؤ بیٹے اور باپ میں مشابت ہوتی کہ نہیں ہوتی بیٹے اور باپ میں مشابہت ہوتی کہ نہیں ہوتی چلو چہرے کی نہیں ہوگی تو کوئی بات چیت کی ہوگی بات چیت کی نہیں ہوگی تو مزاج کی ہوگی مزاج کی نہیں ہوگی تو کوئی صورت کی ہوگی صورت کی نہیں ہوگی تو کم سے کم یہ تو ہوگی نا جیسا باپ حمل سے پیدا ہوا بیٹا حمل سے پیدا ہو کم سے کم یہ تو مجھ ہوگی انہوں نے کہا جناب بالکل ہوگی تو آپ نے فرمایا بتاؤ حضرت عیشا علیہ السلام حمل سے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے انہوں نے بچوں کی طرح اب دیکھیے میرے آقا کا مناظرہ کیا فرماتے ہیں سرکار نے اپنے دعوے پر تریف قائم کی اور فرمایا کہ سنو کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عیشا حمل میں نہیں رہے تو بالکل رہے عیشا کو بچے کتنا دی جائی نہیں دی جائی؟ تو, تو نہیںفتے اللہ, اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے ان کے مناظر کا سارا جوش ٹھنڈا ہو کر رہ گیا اور محدثین اور جس کی زبان پر فرق سے بولتے ہیں جو اللہ رب العزت کرام کے کی ترجمانی کرتا ہے اللہ جمیرہ کہ جس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اپنی, شہدت سے اپنی خواہش سے کسی بات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ جو میں وہی کرتا ہوں اسی کی ترجمانی کرتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم رب کے کلام کو مذہب بن کر ان پر قہر و ازب کی طرح ٹوٹے تو حضرات لکھتے ہیں عیسائی پاپ اور نسارا جن کے علم پر جن کا علم کا اس دور میں توتی بولتا تھا سرکار کے سامنے بالکل خاموش ہو گئے خاموش کس طرح ہو گئے اس کی ترجمانی فاضل بریلی نے کی ہے کہ تیرے آگے یو ہے دبے لچے تیرے آگے یو ہے دبے لچے ارے خوشحا عرب کے بڑے بڑے کوئی پوچھے کہ منہ میں زبان نہیں ارے نہیں بڑے کے جسم میں جان نہیں سرکار یعنی نے جب اپنے دعوی مناظرہ پر دلیل قائم کی تو حضرات کے سارے علماء کے برے کہ حال خراب ہو گیا اب ان کو الفاظ بھی آ نہیں کہ سرکار کی دلیل کے توڑ میں ہم چار الفاظ کہ اور سر جھکتے ہوئے باہر نکل گئے تو یہ سورہ آل عمران اس مناظرے کے بعد اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ عمران کو فرمایا اور اس کی ابتدائی آیتوں کے اندر عیسائیوں کے تمام فاسد عقائد کا اللہ رب العزت نے رد فرما دیا کہ نہ تو عیسا ایسے عقیدے والے تھے نہ تو موسا ایسے عقیدے والے تھے اگر عقیدہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا ہے یہی دین عیسا کا تھا یہی دین موسا کا تھا اور جو تم اپنے طرف سے دین بنائے لائے ہو اس کی حقیقت اللہ کی مارگا میں کوئی بھی نہیں درشریفی جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران میں ایک اور حسین واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کالن فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف کے قریب سے گزر رہے تھے وہ دیکھا اس وقت حرم شریف پر کاقیروں کا قبضہ تھا قبضہ جت کا ہوگا بات اسی کی چلے گی سرکار اس وقت اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے صحابہ کو اتنا ہولڈ نہیں تھا صحابہ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ جناب وہ کافروں کو پکڑ کے پیچھے پھینکے اور مسلح پر کھڑے ہو جائیں یہ ان کی بات وہاں نہیں چلی اس لیے کہ جناب ہول جیت کا تھا تو قبضہ جس کا ہوگا حکومت اس کی ہوگی حکومت جس کی ہوگی تو مزاج اس کا ہوگا مزاج جس کا ہوگا اور طریقہ اس کا ہوگا یہ نہ کہا جائے کہ حرم میں جو ہوتا ہے وہ منجان بلّہ ہوتا نہیں حضرات گرانی حکومت جس کی ہوگی وہ طریقہ اس کا ہوگا ہاں حرم میں جو ہوتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث کی تائد میں ہے تو وہ منجان بلّہ ہے لیکن اپنی شہبت سے اپنی خواہش سے اپنی دبدبے سے اپنے روب سے اپنی انامیت سے تو وہ منجان بلّہ نہیں حرم شریف کی اللہ کا کر ہے اس میں جو ہو وہ حجت نہیں ہے حضرت دیکھیے حرم شریف کے قریب سے آکا انعامدار جن کے سبب سے کائنات بنی ہے حرم شریف آپ کی بلاوت میں جھک کر آپ کو سجدہ کرتا ہے آج میرے مستفی اس کے قریب سے گزر رہے ہیں لیکن میرے مستفی کو حرم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہرم شریف کی عمارت کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے سرکار نے دیکھا کہ کافر کیا کر رہے ہیں بتوں کو صاف کر رہے ہیں پانی سے ان کے منہ کو دھلا رہے ہیں ان کے جسم کو دھلا رہے ہیں ان کو رنگینیاں کر رہے ہیں ان کو زینت دے کر رنگ برنگی کپڑے پہنا کر ان کو کھانا کھابا کے اندر پیبش کر رہے ہیں سرکار نے بڑے تعزب سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو یہ ہر شریف کی عمارت کے ساتھ تم یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے دین پر ہیں تم جھتے ہو تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تو کفار نے سرکار سے کیا کہا کہ لگے جناب یہ بدھ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے محبت کریں گے ان کا قرب حاصل کریں گے تو ان کی قرب کی برکت سے ہمیں رب کا قرب مل جائے گا حضرات گرامی جب ان کے ساتھی تلاؤ جو ان کے, کے ذہن میں پک رہے تھے اعلان خدا بندی ہوئی خبردار میرا قرب اگر کہیں ملے گا تو آگوش سے مصطفیٰ میں ملے گا آیت بڑھ گئی تم فاحد اگر جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے آگوش میں آ جائے تو کاغیر تم سمجھتے ہو کہ یہ بت تمہیں گویا کہ اللہ کے قرب قرار دلائیں گے یہ اللہ کے قریب لے جائیں گے تو یہ بت اپنی جان نہیں بچا سکتے یہ تمہیں اللہ کے قریب کہاں جائیں گے تو اللہ نے فوراََ آیت کریمہ نبی فاق کے طلب پخیر پر دن فرمائی کہ حدیث ان کو یہ آیت پڑھ کے سنا دو کہ قل ان کن تم تو اللہ تمہارا یہی دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فرق تبھی ہو کی بات کرو مصطفاعۂ کریم کتاب کرو حضرت یہ آیت کریمہ سرکار علیہ صلاحط اسلام کی محبت اور سرکار علیہ صلاح اسلام کے مقامِ رفت کو بڑے واضح انداز میں شاہ فرماتی ہے ایک دفعہ دروشی کر لیجیے اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور اس تذکرے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کر دیا گیا تو بہت سے مخالفین کے پیدا ہو گئے کوئی کہنے لگا جناب آپ کے نصب پر اعتراض کیا کسی نے آپ کے نصب پر اعتراض کرنے کے بجائے آپ کو نبی تسلیم کر لیا بہت سے آپ کے منکرین ہو گئے یہاں تک کہ جو آپ کے حواری آپ کے ساتھی تھے وہ بھی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور جو آپ کے دشمن تھے جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو یعنی جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے تھے ان سے کہا ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے تم کسی دن عیسیٰ کو ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم اسے قتل کر دیں اور راتیں گرانی کیسے جھوٹے عاشق تھے اللہ اکبر سے نیلا کے چند تٹوں پر انہوں نے قدم نبی کا سودا کر دیا ارے ہماری دیکھنے ہے نسارا دیکھنے مددگار دیکھنے ہے تو مستفاء ترین کے دیکھو حضرات گرامی عیسا علیہ السلام کے حوالے ایسا کہ جنہوں نے چند تکوں کے عوض پر اپنے نبی کا سودا کر لیا حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب نہ ماننے والے آپ کے مخالفین کی تعداد جب بڑھتی چلے گئی بڑھتی چلے گئی تو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے نبی کو جس امت پر مبوس فرماتا ہے اس امت کے اندر جو چیز طاقت مشہور ہوتی ہے اس کا بادشاہ نبی کو بناتا ہے کہ جس طرح دیکھیے حضرت موسا کے دور میں جادو کا بولا بول بالا تھا حضرت موسا کو اللہ حرم العزت نے ایسے قدرت اور اختیارات فرمائی کہ سارے جادو کے چمتکار ان کے سامنے حرف ہو کر رہ جائے اب حضرت عیسیٰ کا دور آیا تو اس دور میں طب کا بڑا دور دورہ تھا حکمت کا بڑا دور دورہ تھا کوئی کسی کو نبی ماننے کائل نہیں کوئی خدا کا کو قائل نہیں اس کو بڑا معذس مانا جاتا کہ جو ایک فکی ماجون کی دے دے تو پیٹ کا درد غائب ہو جائے ایک فکی معجوم کی دے دے تو سر کا درد غائب ہو جائے یعنی حکمت اور علم طب بڑا اس کا دور دورہ تھا اللہ حرم العزت نے اس امت پر حضرت عیسا کو کیا اور ایسا مموس کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کی جانتا فرمائی آپ نے اعلان کیا تمام اصبا سے کہ تم کو معذور دیتے ہو کوئی دوائی دیتے ہو کوئی جڑی بوٹی دیتے ہو اور اس کے ذریعے تم مریض کو شفا دیتے ہو اور جب تمہاری دوائی سے مریض شفا پا جاتا ہے تو تمہاری عزت لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہے تمہارا کہنا حق ہوتا ہے گویا کہ تمہیں اپنے لیے ایک معیار مانا لیا جاتا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب کیا ہے. ارے تم تو دوائیاں دے دے کر کسی کا مرجدہ کرتے ہو کبھی مرغوں کو زندہ کیا ہے کبھی مردوں کو زندہ کیا ہے سارے اطیب بخاموش ہو گئے آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ سارے اتبا جمع ہو گئے آپ نے ایک لوٹے میں پانی لیا پانی کو مچھلی پر ڈالا مچھلی جب جیلی ہو گئی آپ نے پرندے کی شکل بنائی کیا یہ کیا ہے کیا پرندہ ہے سن اب کیا کرتا ہوں آپ نے فان قرآن کہتا ہے آپ نے پھوپ ماری روپئے وہ پرندہ اڑنے لگا پرندہ اڑنے لگاؤ اور خاموش ہو گئے آنکھ دلانے کا کوئی مرض نہیں ہمارے پاس اس کی کوئی دوا نہیں کا کچھ تو دبا کر دو کوئی ماجون کھلا دو نہیں ایسا کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں حضرت عیسیٰ نے کہا میں اس کی آنکھ لے آؤں تو میں اگر ایسا کوئی کام کروں کے ذریعے ان کو منوا رہے ہیں تاکہ ان کی نفسیات کو کمزور کیا جائے اور اپنے قدروں میں ان کو گرایا جائے کہ اس دور کا سب سے بڑا قدرت کا بادشاہ ہے اور میں نبی ہوں میرے سامنے جھکو میں تمہیں رب کے قریب پہنچا دوں گا تو حضرات گرانی جب وہ بالکل کافی ہو کر رہ گئے تو حضرت علیہ اسعال السلام نے کہا میں کوئی معذور نہیں لگاتا میں کوئی محم نہیں لگاتا میں کوئی جڑی بوٹی نہیں جاتا لے آؤ اندھے کو نہیں اس کا علاج تو بڑا تھا جو ماں کے پیڑ سے اندھا ہو اس کو لے آؤ جب اس کو لایا گیا ایک دن پچاس ہزار نا بھی کتنے امام جلال جناب سوچی فرماتے ہیں پچاس ہزار نابینوں کو خراج کیا گیا حضرت عیسا کوئی مرہم نہیں لگاتے کوئی ماد نہیں دیتے کوئی حکمت کی دوائی نہیں دیتے بلکہ چہرے پر ہاتھ رکھتے آنکھ آ جاتی چہرے پر ہاتھ رکھ کے کہاں کہا جاتی تو حضرات گرامی یہ وہ موجدات اور انبیاء اکرام کے ہیں دل سے پتا چلتا ہے نبی بے بس نہیں ہوتا نبی کے پاس ہوتا ہے وہ کیسا نبی کہ جو بے بس ہو حضرات گرامی جو کسی نفان کا مالک نہ ہو وہ کیسا نبی ہے اگر واقعی میں ہو کسی نفانستان کا مالک نہیں تو کوئی اس پر ایمان لا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ارے یہ نبی اپنے موجبات سے اپنی طاقت سے لوگوں کے دلوں پر نرم کر کے اپنے قدموں میں جھکاتا ہے جب لوگ کہتے ہیں واقعی نہیں کام <سلام> ہم نہیں کر سکتے یہ کر رہا ہے دیکھنے میں تو ہماری طرح انسان ہے لیکن در حقیقت نے اپنی عظیم موضاعت کو دکھا کر حضرت کر دیا اور بہت سے اطبا آپ پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اللہ رب العزت ان کے محاسن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے ابتدا ہوتی ہے اور اس में کریما میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا تمہاری تم ہر جس بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو یعنی جیب میں سو روپیہ ہے اور ایک روپیہ تم نے خراب کر لیا اور سمجھے جناب میں نے بہت بڑا صدقہ کر دیا تو اللہ فرماتا نالد یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایسی چیز کو خرچ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ہو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام اپنی اپنی محدود چیزوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے حضرت طلحہ انصاری ابو طلحہ انصاری جو اس وقت مدینہ شریف کے بہت بڑے امیر و قبیز تھے وہ آئے اور عرض کی رسول اللہ یہ میرا وسیع ترین بات یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس قرآن کی آیت کی برکت سے اور اس کے نور کی سبب سے یا رسول اللہ آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات کو سب کر دیا ماں کو میں نے رحمت اللہ علیہ کہلوائے جو حضرت ایک دفعہ آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ خاص میری جیب سے پیسے لے جاؤ اور جا کر کئی چینی کی بوریاں لے جاؤ شکر کی بوریاں لائی گئی اور آپ نے وہ تقسیم کرا دی کسی نے کہا حضرت یہ چینی کیوں تقسیم کرائی کیا یہ مجھے محبوب لگتی مجھے میٹھا محبوب ہے اور قرآن کہتا ہے نن تنا تل سے تمہاری نیکی جب تک نیکی نہیں بنے گی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ہو اور جب تم اس محدود چیز کو خرچ کرو گے پھر پتا چلے گا کہ واقعی میں تم رب سے محبت کرتے ہو کہ اس رب کے لیے تم نے اپنی محبوب چیز کو صف کر دیا واللہ واللہ کتابوں میں مٹا ہے آزما لیجیے حضرات گرامی رحمی جب بندہ اپنی مطلب کی چیز اپنی محبت کی چیز رب کی راہ میں سب اس وقت جو لذت حاصل ہوتی ہے میں کہتا ہوں کسی کہ اور عبادت میں حاصل ہی نہیں ہوتی اور اس کا کہ جب دنیا میں اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت تمام فرمداد ایک دفعہ گرو شریف اب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کا ذکر آیا سور علرلاد کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ تاریخ پیدائش لوگ کہتے ہیں رب کا میلاد کیوں نہیں ہوتا ہمارا ہم نے کہا ہمارا رب پیدا ہی نہیں ہوا ہمارا رب پیدا ہونے سے پاک ہے لمبی گلی تو و لمبی اولد تو اس کا ہونا جو پیدا ہو ہم تو نبی کا ملاد کر کے شیر کی جڑوں کو کاٹتے ہیں کہ نبی کو جو بھی اختیار ملا پھر بھی اللہ کے بندے ہیں رحمت اللہ عالمی ہے پھر بھی اللہ کے بندے ہیں شفیل المزدین ہے پھر بھی اللہ کے بندے ہیں نبی اللہ ہے پھر بھی اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ ہے پھر بھی اللہ کے بندے ہیں ان کا ملاپ اس بات کی دریل ہے کہ نبی نبی ہے خدا نہیں نبی نبی ہے خدا نہیں حضرات کے گرامی ہمارا منات کا عمل اس بات کی ہے جس کے محبت میں اللہ حرب العزت کی, کی معرفت ہے وہ یہ کہنا آئے گا کہ مستحق عبادت صرف رب کی اس آیت ناز فرمائی لقد من من اللہ, اس رسولا اے مومنو اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محمد علی کو مبوج کر دیا اس کی بہت سی تفسیر ہے ایک آسان سی تفسیر کر دوں دیکھیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے دیکھنے کے لیے آنکھ بولنے کے لیے زبان سننے کے لیے کان پکڑنے کے لیے ہاتھ ہر نزتیں ہر نبادشات ہر انعامات ہر مجمے اللہ نے عطا فرمائی لیکن کسی پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا یہ منا کا لفظ بہت بڑی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کوئی خاص مکر چیز کسی کو دی جاتی ہے تو اس وقت احسان جتلایا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لقد من باقی رسولہ اے محمد علی کو اپنی بشر شمار کرنے والوں اپنے دل کے گوشت کو کر کے سنو محمد عربی کی تمہاری طرح نہیں تم جب علاقوں سے نکلتے ہو تو علاقے والے پناہ مانگتے ہیں کہ کہ چلو شکر ہوا کہ علاقے سے جدا ہوا لیکن محمد عربی کی بچریت کا مقام یہ ہے کہ اللہ آپ کو جب مبوض کرتا ہے تو فرماتا ہے یہ اتنی عظیم نعمت ہے میری یہ میرا اتنا چاہیتا بندہ ہے کہ تم کو دے رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کروں بہت بڑا جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ کبر میں تفن کر رہا تھا کبروں میں تفن کر کے اس کے باخوں پر بل بھی نہیں آتا اس پر ازمائش کی کوئی گھڑی بھی نہیں ہوتی یہ وہی انسان ہے جس نے اپنے مالی سے حقیقی مالک نے حقیقی نے اس کو اپنی عبادت کے پیدا کیا اور یہ انسان ایک خبر باغی نکلا کہ بغاوت کے عالم اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے برم کرتے ہوئے تین سو ساٹھ بتوں کی عبادت کر دی اکبر گواہ یہ درندہ قسم کا انسان فرشتہ سیرت کیسے ہو گیا یہ درندہ انسان سرشتہ صرف کیسے ہو گیا؟ یہ لوگوں کا گھر لوٹنے والا اور لوگوں کی حفاظت کرنے والا کیسا ہو گیا جو کسی جو ان کو انسان کو اپنا غلام ملا بنائے وہ لوگوں کا آقا کیسا بن گیا یہ سب مرحوے ملت فردان نے یہ سب سرکار کا کرم ہے کہ سرکار دوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گری ہوئی انسانیت کو ٹوٹی ہوئی انسانیت کو جو انسانیت گمراہی اور ضلالت کے امیر گڑے میں جا گری تھی مستفا نے اور کھڑا کرنے کے بعد بتا دیا کہ انسانیت کو جو آج شرط فاطر ہوا ہے وہ میری برکت سے کسی شخص نے بڑا خوب کہا کہ وجود انسانیت ناز کر اس وجود انسانیت ناز کر اس بس پر ارے تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا محمد عالیہ مبوض نہ کیے جاتے تیرے جیسے ہزار پیدا ہو جاتے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو محبوض کیا یہ آپ کا احسان جو ہم پر تھا اللہ رب العزت نے اپنا احسان ہم پر نازل کیا اور بتا دیا کہ بشریت کا وہ مقام کہ جب یہ کوئی حرکت کرتا تھا فرشتوں کو ان سے گن آتی تھی اب یہ کوئی کام کرتا ہے تو فرشتے پر رش کرتے ہیں. کہ وجود ڈوٹے انسانیت نہ ذکر اسدا کے پر تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا اثر ہونا والے بڑی پیاری پر نہیں کی کہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہوں گے انسان نہیں انسان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں سرکار کے ساتھ کی سچی محبت عطا فرمائے ایک دفعہ ضرور شریف کر سلطن اللہ سلام علیہ آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کا سب سے بڑا ممتاز حیثیت ایک ذہن میں رکھیے گا انسانوں کے اندر سب سے بڑی برکت والی افزیلیت والی وہ سب سے بڑی چیز ہے نا وہ معنی وہ علم ہے علم اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فرشتوں پر افزیلیت دی وہ آپ کے قد کی برکت سے نہیں دی وہ آپ کے چہرے کی برکت سے نہیں دی وہ آپ کے نصب کی برکت سے آپ کی علم کی برکت سے آپ کے علم نے فرشتوں پر حکومت کی اور نبیوں کا سب سے بڑا صحرا ان کا سب سے بڑا عظیم مقام ان کا سب سے بڑا پرہ امتیاز ان کا علم ہوتا ہے اور جو اس کے کہنے والے ہوتے ہیں اس نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کے علم کا چرچا کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس علم کے ذریعے نبی کی شان عظمت کی طرح چھڑک کر نکلتی ہے اور جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں وہ نبی کی ذات کا مذاق بعد میں اڑاتے ہیں پہلے نبی کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ نبی کو جو مقام حاصل ہے جو عظمت ہے تو سب سے بڑی عظمت کی چیز جو نبی کی ذات میں ہے وہ ہے اس کا علم اور جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ اس علم کی شان کو بیان کرتے ہیں اور جو اس کے نہیں چاہنے والے ہیں وہ اس کی ذات کا اس کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کی علم کا مذاق اڑانا اس, اس کی ذات کا مذاق اڑانا ہے اس کی عظمت کا مذاق اڑانا ہے تو سرکار والد صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک دفعہ مدین شریف میں نمبر پر جرما ہوئے اور آپ نے ایک خودبا احساس فرمایا اور خود نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی کیا فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور صحابہ سنو مجھے بتا دیا گیا کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا اب حاضر ناظر اور کہتے کس کو جان لینے کو تو کہتے نا یہی تو حاضر ناظر کا ہے تو سرکار نے فرما دیا کہ مجھے یہ بتا دیا گیا قیامت تک جو پیدا ہوں گے مجھے بتا دیا گیا مجھ پر ایمان کون لائے گا اور میرے ساتھ کو پھر کون کرائے گا تو مناسبین مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے داریاں تھیں پماما تھا تصویر تھی, تھی ساری چیزیں تھیں سارے حرکت میں تھے میں نے پہلے تارے نرس کیا ہے وہ بھی ماننے کے باوجود قیامت کے دل کو ماننے کے باوجود پھر بھی وہ مسلمان نہیں کیونکہ نبی کی عظمت کے ملک تھے نبی کی عظمت کے ملک ان شاء اللہ اس کی تفصیل پورے منافق اٹھائی سے پارے آئے گی آپ یہ یعنی منافقین کے دل میں ایک خلجان مچ گیا کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر ساری امت پیش کی گئی اور مجھے بتا دیا گیا کہ مجھ پر کون ایمان لائے گا کون میرے ساتھ کفر کرے گا اگر ان کو یہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کفر کون کرے گا تو ہمیں کیوں ادب سے ملتے ہیں ہم سے کیوں مسافر کرتے ہیں ہمیں کیوں نہیں پہچانتے اب جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع ہوئی سرکار کو جبریل نے بتا دیا سرکار ملدر پر جل بغیر ہوئے سرکار نے سرمایہ کیا ہو گیا اس قوم کو بخاری گریس ماں بالکل کیا ہو گیا اس قوم کو میرے انتہنا کرتی ہے بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں نبی پاک اس بات کی خبر نہیں تھی اس بات کی خبر نہیں تھی میں نے کہا وہ پکا منافق ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا عظمت علم کی مداح قرآن یہ کس کی شان ہوتی ہے یہ منافقوں کی شان ہوتی ہے میرے مصطفی کریم نے اس اعتراض کا ایسا بندان شکن جواب دیا سرکار نمت پر کھڑے ہوئے فرمایا سلونی سلونی علاجوں میں قیامتیں سوال کرو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو قیامت تک جو پوچھو گے بتاؤں گا بخاری موجود ہے آپ کے رشتہ داروں نے نہیں پوچھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی پوچھ لیتا تو سرکار ایک ایک چیز کو بیان کر دیتے سرکار نے چیلنج کر دیا تو سلونی کمر کسی کا سلونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو بنا جو مل قیامت قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یار رسول اللہ میرے نسب پر تان ہوتا ہے لوگ میرے باپ پر احتراج کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون سرکار ثابت ہو گئے. وہ بیٹھ گئے. ایک مناسب کسی کو جہنمی کہنا کفر ہے لیکن جب پتا چل جائے کہ جہنمی ہے تو بالکل جائز ہے اور پتا کس کو چلے گا نبی کو پتا چلے گا جس کے نظر لوہے محسوس پر موجود ہوتی ہے منافق نے کہا کہ میں کون آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام یہ کا میرا ٹھکانا آپ نے فرمایا جہنم حضرت عمر نے دیکھا کہ سر ہم جلال میں آتا ہے کہ سرکار کا چہرہ غصے میں قبر سرخ ہو چکا تھا متا چڑھ نبی پاک کو جلال جب آتا ہے کہ جب آپ کے علم کی چادر پر کوئی ہاتھ گراس کرتا جب سرکار کو جلال آتا ہے راوی کہتا ہے سرکار کا چہرہ اس قدر سرخ ہو چکا تھا لگتا تھا کہ جس طرح کے انار کے دانے کو نچوڑ دیا گیا حضرت عمر جیسا جلالی آدمی حضرت عمر جیسا حیمت والا جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا حضرت عمر جیسا گھسنے والا آدمی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان بات نہ کرتے وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے گٹنوں کے پل گر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے ہم راضی ہیں کہ آپ ہمارے بسور ہیں ہم راضی ہیں کہ ہمارا دین اسلام اور وہ جو گزروں کے بل گرے سرکار نمبر سے اتر کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے حضرات قرآن کی آیت اتر گئی کیا آیت تو ہی؟ اس کو سماپ کیجئے اور اس کا ترجمہ سنیے کہ قرآن ان لوگوں کے نقائش کو کس طرح بیان کرتا ہے آج اگر میں نے کسی کا نقص بتا دیا تو یہ قرآن کی جنت ہے جو کہ مظفر شاہ نے تنقید کر دی اس نے دراصل قرآن کو قرآن کا منکر ہے قرآن دیکھیے کیسے پول کھولتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سور عالِ عمران آیت نمبر ایک اللہ فرماتا ہے مات اللہ اللہ خبیس حتہ یمیز الخیص طیب اللہ مسلمانوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیص اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے خبیس اور طیب کیا خبیص سے مراد منافق ہے اور طیت سے مراد مومن ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا حبیب یہ تیرے ان پسانہ کرتے ہیں سنا دین تو وہاں اللہ اللہ یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیر کی باتوں پر مطالعے کرے اللہ شاہ ہاں ہاں اللہ جس رسول پر راضی ہوتا ہے اسے غیر بتا دیتا ہے اس بتا دیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نبیوں کو غیب بتاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نبیوں کے سامنے غیب کے محضات کو کش کر دیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی کے علم پر تانہ کرنا منافقوں کی نشانی ہے نبی کے علم کو بیان کرنا صحابہ کرام کی نشانی ہے نبی کے علم کی تعریف کرنا صحابہ کرام کی نشانی ہے دعا کی جی اللہ رب العزت سے جو کتاب صحابہ کرام کے بتائے گئے اس سے عمل کی اور اس کی مجسمہ تصویر ہمیں بنا د اور جو منافقین کے غلیز صفات کو آپ نے بیان کی ہے ملائے کریم المنافقوں کی شر سے ہم تمام مومنوں کو محفوظ فرمائے دعا کی جی اللہم نعوذ بکن شر المنافقین اللہ ہم تمام مسلمانوں کو منافقوں کی شر سے محفوظ فرمائے اور جو سورہ آل عمران کی ہم نے تلاوت کی مولائے کریم اس کے و برکات سے ہم تمام کو متمپ فرما کل ان العزیز سورہ نشا کی پدا ہوگی دعا کیجیے تنازعی کی پابندی روزے کی پابندی اور ادھر سے قرآن کی پابندی اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے مولانا کریم اس قرآن کی برکت سے حاضرانی مدیث کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہش مقبول عطا فرما ہم سیاہ کاروں پہ بھی آرب تپشے محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو دعوانا الحمدللہ